السلام علیکم الحمد اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ مائک چینج بسم اللہ الرحمان اللہ کرو بس اللہ چلو شاہ اللہ کرو بیٹھ جاؤ شاپ بولو شاپ چلو چپ بولنا نہیں پڑھنا ہے چپ بسم اللہ اربان فصل نمبر تین نفیئے تاقید بلند و نفی جہت بلن یہ گردان چل رہی ہے تو اب ہم نے تھی <تصفح> گھر مجھول کی گردان پڑھی تھی یہ کردان یہ پڑھی تھی تو سبق نہیں ہو سکا تھا تو کل جو ہے سبق نہیں ہو سکا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے میں نہیں وہ سکتا تھا بالکل جو کچھ پتا نہیں تھا بس شکر ہے اللہ کے بس سے اب جو ہے وہ ٹھیک ہے بالکل تو شکر اللہ کا جو ہے وہ صبح تک جو ہے پوری رات بری حالت رہی ہے بہت زیادہ لیکن یہ تھا کہ شکر ہے صبح جو ہے وہ بس دعا کی اکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں سر میں کیونکہ بہت زیادہ درد تھا بہت زیادہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہے کیا اور ایسے جیسے کہ وہ خاص اثرات لگ رہے تھے کہ جی او جی آج ہم پڑھتے ہیں بحث نفی جہد بلم اب کیا ہوگا لم کی گردان ہوگی لم یَ فل فل لم یفل لمتا لم لمتا فلاں لمتا لم فلو لمتا لم لم لم لم لم لم فلی لمتا فلاں لمتا فلنا لم افل لم نفل۔ اس گردان کے اندر اور لئى يہ کی گردان میں فرق کیا ہوگا کہ لین یا فلاں والے جو تھے نا میں نے بتایا تھا پانچ سیگے ایسے تھے جن کے آخر میں ذمہ آتا تھا جن کے آخر میں ذمہ آتا تھا وہاں پہ اب کیا آئے گا فتح لیں یا فلاں لیں پانچ سیگے جو تھے لین یا فلاں لنتا لنت فلاں لن تا لن ا فلاں فلاں یہ پانچ سیگے تھے جن کے آخر میں ضمہ آتا تھا تو ذمہ کی بجائے وہاں پر کیا آ گیا تھا فتح آ گیا تھا نصب آ گیا تھا ٹھیک ہے ہاں انہیں پانچ سیگوں کے اندر جن میں زماں آتا تھا لم کی وجہ سے لم کی وجہ سے جزم آ جائے گا لم کی وجہ سے کیا آ جائے گا یا فل لم تفل لم تفل لم افل لم نفل ٹھیک ہے اور نون عرابی سات سیگوں میں آتا تھا وہ لین یا یف, لین حرف لن کی وجہ سے بھی وہ نون گر جاتا ہے اور حرف لم کی وجہ سے بھی وہ نون گر جاتا ہے اور دو سیگے جو ہیں دو سیگے جو میں نے بتایا کہ دنیا کی کوئی طاقت جن کو نہیں چھیڑ سکتی وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے ایسا ہی ہو رہا ہوگا لم یا پھل لم یا دیکھیں وہی جہاں پہ نون تسنیا نون رابی تھا وہ گر رہے ہیں لم یا وہی جو اس میں ساکن ہو گیا لم یا لم یا لم یا فلو لم تفل لم فلا لم یا یہ ویسے ہی رہے گا لم یو فل لم یو فلاں لم تو فلاں لم تو فلاں لم تو لم تو پلی لم تو فلاں لم او فل لم پل ٹھیک ہے یہ تو تھا ان کا جو گردانیں پڑھنی ہیں اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف ترجمہ ترجمہ نہیں پہ لفظ کہنا ٹھیک ہے لفظ کیا ہوتا ہے ترجمہ یہ ان شاء ہم پڑھیں گے روبائی کا سیکھ ہے ربائی ان اللہ پڑھیں گے آگے جا کے ربائی کیا ہوتا ہے سلاسی کیا ہوتا ہے تو لفظ کیا ہوتا ہے ترجمہ ترجمہ لوگ کہتے ہیں ترجمہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے غلط غلط ہے غلط غلط ہے, غلط غلط ہے. لوگ کہتے ہیں غلط ہے غلط نہیں ہوتا غلط غلط ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے میم میم تا ٹھیک ہے نا میم تا را جیم میم ٹھیک ہے نا تو نیچے بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں جی مترجم ٹھیک ہے یہ لفظ مترجم وغیرہ نہیں ہوتا اس کے لوگ کیا ہوتا ہے مترجم مترجم ہوتا ہے ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرنے والا ٹھیک ہے نا میم تا را اور میم یہ کیا ہوتا ہے مترجم اگر بندے کا نام نیچے لکھا ہوا ہے نا تو اس کو کیا کہیں گے مترجم ترجمہ کرنے والا اگر بندے کا نام نہیں لکھا ہوا مثلاً عربی کوئی کتاب تھی جیسے بخاری شریف ٹھیک ہے نا بخاری شریف اور آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میم تا را جیم اور میم ٹھیک ہے نا تو اب اس کو کیا پڑھیں گے اگر بندے کا نام نہیں لکھا ہوا جیسے بخاری شریف لکھا ہوا ہے آگے میم لکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا وہ ہوگا مترجم مترجم یعنی ترجمہ شدہ ترجمہ شدہ بخاری شریف مترجم کا مطلب ہوگا ترجمہ شدہ یعنی ترجمہ ہوئی ہوئی ہے تو مترجم اور اگر بندے کا نام لکھا ہوا نیچے کو لکھا ہوا تو کیا ہوگا مترجم ترجمہ کرنے والا کون ہے بیچے کوئی بھی نام لکھا ہوا ہوگا سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ مترجم مترجم وغیرہ نہیں پڑھنا بالکل معنی تبدیل ہو جاتے ہیں مترجم مترجم میں بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو لفظ قلعہ لفظ نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے قلا قلا قلعہ لفظ نہیں ہوتا ہم اردو میں کہتے ہیں جی فلاں قلعہ لاہور کا قلعہ لاہور کا قلعہ نہیں ہوتا لاہور کا قلا لفظ ہوتا ہے یہ جین دال باؤ پڑھتے ہیں جد و جہد جد و جہد یا اس طرح یہ <spam> لفظ یہ نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے جد و جہد جد و جہد بہت کوشش جد و جہد جد ہوتا ہے بہت کے معنی جوہد کا مطلب کوشش تو جد و جہد ٹھیک ہے ایسے منشیات منشیات وغیرہ یہ منشیات صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یہ لفظ ہوتا ہے منشیات منشیات نشاور جو منشیات یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلیں گے یہ آپ کو صرف پڑھنے سے پتہ چلیں گے جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف سے انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی اس لفظ کو پڑھنا کیا ہے یہ صرف ہے ٹھیک کو پڑھنا کیا ہوتا ہے ٹھیک یہ آپ کو سکھاتی ہے جتنے میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں غلط منشیات جد وجہد ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس میں محنت کرنی ہے محنت نہیں کریں گے پھر وہی والی بات ہے کہ ہاں عالم بھی بن جائیں گے اور غلط پڑھ رہے ہوں گے الفاظ کو الفاظ کو غلط پڑھ رہے ہوں گے اور جو ہے پتہ چلے گا کہ جی جیسے کہ کوئی جاہل آدمی جو ہے وہ پڑھ رہا ہو لوگ بڑا وہ کرتے ہیں جی آپ کے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پھاڑنا ایک معنی یہ بھی آتا ہے اخلاق کے اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے اخلاق آپ کے اخلاق بہت اعلی ہیں ہاں مترجم ترجمہ کرنے والا مترجم ترجمہ کرنے والا اور مترجم ترجمہ شدہ مترجم کا مانا ترجمہ شدہ ایک اس میں فائل کا سیکھا ہے ایک اس میں مقول کا سیکھا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء آگے جا کے ٹھیک ہے نا مترجم مترجم ہوگی بات جی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے تھوڑی سی محنت کر لیں سر کے اندر ورنہ یہی ہوگا کہ پڑھ رہے ہوں گے جسے کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل پڑھے لکھے جاہل نہیں بننا اس لیے جو ہے اس میں تھوڑی سی محنت کریں لیں یا فلا اب ہم کرتے ہیں جی نفی تاکہ بلند جیسے مستقبل معروف معروف کی گردان لیں یا فلا کیا ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد لیں یا فلا کا ترجمہ کیا ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد لین یا فلاں اس کا ترجمہ کیا آئے گا ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد لین یا فلو ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد لنتا فلا ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت لنتا فلاں ہرگز نہیں کریں گی وہ دو عورتیں لین یا فلاں ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں لنتا فلاں ہرگز نہیں کرے گا تو ایک مر لنتا فلا ہرگز نہیں کرو گے تم دو مرد لنتا فالو ہرگز نہیں کرو گے تم سب مرد لنتا فلی ہرگز نہیں کرے گی تو ایک عورت لنتا فلا ہرگز نہیں کرو گی تم دو عورتیں لن ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں لن ہرگز نہیں کروں گا میں ایک ایک اور لن پلا ہرگز نہیں کریں گے ہم دو مر گیا دو عورتیں یا سب مر گیا سب عورتیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا آ جائے گا یہ عرف لان کے ذریعے سے یہ آ گیا اب چلیں گی لینا یو فلا وہ کیا نہیں یہ پھلا یہ مجھول کا سک وہ کیسے آئے گا وہ دیکھیں ذرا ہرگز لینی یوں فلاں ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد لینیو فلاح ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد لینیو فالو ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد لنت فلا ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک اور لن فلا ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ دو اور عورتیں لنگ ولا ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں لن تو فلا ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد لنت و فلا ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم دو مرد لن فالو ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب <سلام> مرد لن تو فلی ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت لن تو فلاں ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم دو عورتیں لن تو فلاں ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں لن و فلا ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرضیا ایک عورت لند و فلاں ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم دو مرضیہ دو عورتیں یا سب مرضیہ سب عورتیں ایک جیسے کیوں ہیں بس ایک جیسے ہیں استعمال ہوتے ہیں تسنیا کے ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں تسنیا کسی کے ٹھیک ہے نا یہ ایک جیسے ہی آ رہے ہوتے ہیں اب اس دن بھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جی ایک جیسے ہوتے ہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے جب استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے جیسے انگلش میں یو کا لفظ کیا ہوتا ہے یو ایک آدمی کو بھی کہتے ہیں یو ڈیڈیٹ ٹھیک ہے دو کو بھی میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یو اور زیادہ کو بھی ہوگا تو میں کہوں یو ڈیڈیٹ آپ نے کیا ہے یہ کام تو پتا کیسے چلتا ہے یہ پتا چل جاتا ہے آدمی کو اور ہاں انگریزی میں بھی کیا ہوتا ہے میں نے یہ کیا آئی ڈیٹ مرد بھی یہی کہتا ہے اور عورت بھی یہی کہتی ہے چکے نا تو وہ اب اس میں سے ہو جاتا ہے تو آسانی شکر کریں گے ایک جیسے اگر ایک جیسے نہ ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا پھر سیگے اور بڑھ جانے تھے پھر اور مصیبت بن جانی تھی پھر اور زیادہ مصیبت ہو جانی تھی ابھی یہ سی کے یاد نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہوتا اب آ جائیں گی جی لم یا پھل کی طرف لم یا پھل ما آپ نے کیا تھا نا ماں کی گردان کی تھی ما فلا ما فلا کی گردان یاد کی تھی نا ما فا ما فا اس کا ترجمہ دیکھیے وہاں پہ جا کے ماضی کی گردان میں جا کے ما فع نہیں کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا تھا نا وہ گردان نہیں کیا اس ایک مرد نے اب اس پہ آ جائیں لمح یا نہیں کیا اس ایک مرد نے اس کا ترجمہ وہی آئے گا جو ماں فعلیٰ والا ترجمہ تھا ما فعلیٰ ما فع ما ماں بس فرق یہ تھا کہ ما تھا وہ ماضی پر داخل ہوا تھا ما تھا وہ ماضی پر داخل ہوا تھا اور یہ لم لمحے یہ مضارے پر داخل ہوگا ٹھیک ہے یہ مضارے پر داخل ہوگا لم یا ترجمہ وہی ہوگا لم یا پھل نہیں کیا اس ایک مرد نے لم یا پلاں نہیں کیا ان دو مردوں نے لم یا فلو نہیں کیا ان سب مردوں نے لمتا پھل نہیں کیا اس ایک عورت نے لمتا فلاں نہیں کیا ان دو عورتوں نے لم یا پھلا نہیں کیا ان سب عورتوں نے لمتا پھل نہیں کیا تو ایک عورت نے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا پریزنٹ پرفیکٹ نہیں ہے یہ یہ ماضی ہی کے معنیٰ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا ماضی ہی کا معنی ہے ٹھیک ہے نا نہیں کیا لم یا پھل اور ما فا اعلیٰ دیکھیں ترجمہ ایک ہی آ رہا ہے ما فا دیکھیں اور لم یافل کا دیکھیں ترجمہ کیا آ رہا ہے ایک ہی نہیں کیا اسے ایک مرنے سارا اس میں یہی ہوگا نہیں کیا نہیں کیا لمتا فل نہیں کیا تو ایک مرنے لمتا فلاں نہیں کیا تم دو مردوں نے لمتا فل نہیں کیا تم سب مردوں نے نہیں کیا تو ایک عورت نے نہیں کیا تم دو عورتوں نے لم نہ نہیں کیا تم سب عورتوں نے لم افل نہیں کیا میں ایک مرضی ایک عورت نے لم نفل نہیں کیا ہم دو مرضے دو عورتیں سب مرضی سب عورتوں نے اور میں کا ترجمہ دیکھیں وہی والا ہوگا جیسے ماں پھوئیلا والا لم یو لم یو پھل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد لم یو وہاں پہ پیچھے کھول کے آپ چیک کریں نا اس کو لم یوں فلاں نہیں کیے گے وہ دو مر لم یو پھل نہیں کیے گئے وہ سب مر لم تو فل نہیں کی گئی وہ ایک عورت لم تو فلاں لم نہیں کی گئی وہ دو عورتیں لم یو پھل نہیں کی سب عورتیں لم تو فل نہیں کیا گیا تو ایک مرت نہیں کیے گئے تم دو مر نہیں کیے گئے تم سب مرت نہیں کی گئی تو ایک عورت نہیں کیے گی تم دو عورتیں نہیں کی گئی تم سب عورتیں نہیں کیا گیا میں ایک مرضیا ایک عورت نہیں کیے گی ہم دو یا دو عورتیں یہ سب مرضیاں سب عورتیں ٹھیک ہے جی اب ذرا آجائیں جائیں اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا ہے وہی چیزیں فائدے کے اندر بتا رہے ہیں قاعدہ جو بتا رہے ہیں قاعدہ نمبر ایک قاعدہ نمبر دو وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں پہلے کہتے ہیں قاعدہ نمبر ایک لن مزارے مثبت کے شروع میں لاؤ مضارِ مثبت کے شروع میں لاؤ اور پانچ سیگے پانچ سیگے کون کون سے تھے واحد مذکر غائب واحد معنس غائب واحد مذکر حاضر اور متقلم کے دونوں سیگوں میں آخر ہر پر بجائے پیش کے زبر دے دو جب حرف لن آ جائے تو کیا کرنا ہے جن سیگوں پہ پیش آتا تھا پانچ سیگوں پہ پیش آتا تھا مزارے کے یا فلو تفلو ان کے اوپر کیا لگا دو زبر لگا دو اور سات سیگوں میں سے نون اعرابی گرا دو سات سیگوں میں نونِ عرابی تو تصاحب کے سب میں گرا دو اور دو سیگوں میں جمع مونس کے نون کو رہنے دو بحث نفی تاکید بلند بن جائے گی یہ تو تھا لفظوں کے اعتبار سے بھئی معنیٰ کے اعتبار سے کیا فرق پڑے گا کہتے ہیں لند پھیلے مزارے کو خالص مستقبل کے معنیٰ میں کر دیتا ہے خالص مضارے کے معنیٰ میں کیا تھا یا فلو کا معنیٰ تھا کرتا ہے یا کرے گا یا فلو کے ترجمہ دیکھیں کیا تھا کرتا ہے یا کرے گا ترجمہ یہی ہے نا کرتا ہے یا کرے گا اور لین یا فلاں کا ترجمہ دیکھیں ذرا لین یا فلا کا ترجمہ کریں ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد ف... فیوچر ہو گیا ہے ٹوٹلی فیوچر ہو گیا پریزنٹ ختم ہو گیا ہے لین یا فلاں کیا ہو گیا فیوچر بن گیا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد یہ نہیں ہے. ہرگز نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا بلکہ کیا ہو گیا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد تو یہ لن فیل مز... انچا جی کیا فیل مظاہرے کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی اچھا جی آگے چلیں قاعدہ نمبر دو اب لم لم کیا کرتا ہے وہ بتائیں گے لم لم مظارے مثبت کے شروع میں لاؤ اور جن پانچ سکوں کے آخر میں پیش ہے وہ جو پانچ سکے بتائے تھے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو اگر حرف علت نہ ہو اگر حرف علت نہ ہو حرف علت پڑے تھے نا وائ وائی وائے واؤ الف اور یا حرفِ علت اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر میں جو پانچ سیگی ہوتے ہیں ان کو کیا کر دو جزم دے دو ٹھیک ہے یہ فلو طلوط فلو ا فلو نہ جیسے لم ین سر یہی وہ لم یفل کی طرح لم ین لم یزرب لم یسماں اور اگر حرف علت ہو اگر حرف علت ہو تو پھر کیا ہوگا اگر آخر میں واہ آ رہا ہو یا آ رہی ہو الف آ رہا ہو تو کیا کرو اگر حرف علت ہو تو ان پانچ سیگوں میں سے جو لم آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس حرفِلت کو گرا دو جیسے ید او دیکھیں ید او آخر میں کیا آ رہی ہے واؤ آ رہی ہے یدو کے اندر کیا آ رہی ہے واہ آ رہی ہے تو کیا ہو جائے گی جب لم داخل کریں گے تو یہ حرفِلت گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لم یدو اور یر می کے اندر دیکھیں آخر میں کیا آ رہی ہے یا آ رہی ہے جب حرف علت آئے گا تو کیا گر جائے گا لم یرمی کیا بن جائے گا لم یرمی یا گر گئی ہے اور یکشا اس میں دیکھیں آخر میں کیا آ رہا ہے الف آ رہا ہے کھڑی زبر ہے نا الف ہے یکشا تو اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا لم یخشہ اور سات سیگوں میں نون عرابی گرا دو اور سات سیگوں میں نون عرابی گرا دو ہو جائے گا اور دو سیکھوں میں جمع مونس کے نون کریں رنگ لو بیس نفی بم بن جائے گی یہ تو لفظوں کے اعتبار سے تھا اب معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں لم فیل مضحے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے فعلے مظاہرے پہ داخل ہوتا ہے نا یف پہ لم داخل کیا فیلِ مظاہرے پہ داخل ہوا کام کیا کرتا ہے ترجمے میں ماضی منفی بتا دیا میں نے بتایا نا لم یا کا ترجمہ وہی ہے جو ما فع کا ترجمہ ہے لم یا کا ترجمہ وہی ہے جو ما فعلیٰ کا ہے ماضی کو کیا کر ماضی کے معنی میں کر دیا ماضی منفی کے اب دیکھنے در ذرا نظم دیکھ لیں کہتے ہیں لن مزارے پر لگائے تو اگر پانچ سیگوں میں کرے گا وہ زبر ہیں یہی وہ پانچ جن پر ذمہ تھا اب بجائے ذمہ کے فتح ہوا نون اے رابی کو دیتا ہے گرا سات سیگوں میں وہ بے روئے وہ رہا رو اور مزارے کو ہے دیتا بے گماں خاص مستقبل کے معنی اے جوان مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے نا سات سیگوں سے نون عرابی رہتا ہے اور مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اچھا اب آگے لم کی بات کہتے ہیں لم مظاہرے پر اگر آ جائے گا جزم دے گا پانچ سیگھوں کو صدا ہے یہی وہ پانچ جو مضموم تھے لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے نون اعرابی گرائے سات جا مثلے لن کے یاد رکھ یہ کا یعنی پانچ سیگوں کو نصب دے گا اور سات سیگھوں سے نون اور مزارے کو دیتا بے خطر ماضی منفی کے معنی اے پہ ماضی منفی کے معنی کر دیتا اے بیٹے اس کو اچھا جی حرف علت ہوے آخر میں اگر لم لگائے جب تو اس کو دور کر حرف علت اگر آخر میں ہو تو اس کو گرا دو نونبی گر جاتا ہے نا نون رابی کا کیا مطلب ہے نوری گرتا نہیں ہے یا فلانے تھا تو کیا بن گیا فلاں بن گیا یا فلاں یا فلاں بن گیا یا فلونا تھا تو کیا بن گیا یا یا بن, بن, بن, بن, بن گیا نون گر گیا ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں لم لگائے جب تو اس کو دور کر حرف اللہ تین ہے اے نیک رائے اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے واؤ حمزہ اور یا واؤفیا یا, یا وائے یہ وہی ہے بس نظم خیر آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ہوتا کیا نون رابی بتا دیے تھے نا آپ کو سات سیکھوں کے نونے رابع ہے چار تسنیا کے دو جمع مذکر کے اور ایک واحد مونس حاضر والا ایک واحد مونس حاضر والے کے آخر میں جو نون آ رہے ہیں وہ کہ کہتے ہیں نون اعرابی کہتے ہیں اچھا جی ان کو بلند سات اس کا با کا مطلب ہوتا ہے سات ٹھیک ہے نا بحث نفیے تاکید ب لن بحث نفیے جہد بلم لم کے ساتھ لن کے ساتھ یہ ہے مطلب ہے سے مراد یہ ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے سمجھ آ بات کی جہد کا مطلب ہوتا ہے انکار نفی جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے نفی ٹھیک ہے نا نفی کے معنیٰ ہو جاتے ہیں نا نفی جہد جہد کے معنیٰ کیا ہے انکار کے معنی انکار کے معنی اور یہ حرف لان کی وجہ سے کیا تاکید پیدا ہوتی ہے ہرگز نہیں کرے گا اسے تاکید کے معنیٰ دیکھیں ہرگز نہیں کرے گا تاکید آ ہے نا ہو جائے گا یاد بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ یقیناً امید ہے کہ سنا بھی رہے ہوں گے ہوں گے تو انشاء اللہ جو ہے بس یہ سب کریں انشاء تاکہ ہم جو ہے نا اس کو کرتے جائیں گے جو جی آپ کریں گے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا چیزیں یاد کریں گے تو آگے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی مزہ زیادہ آئے گا آپ کو پھر پڑھنے کا جو ہے آہستہ آہستہ پھر بندے کا شوق پیدا ہوتا جاتا ہے بندہ چھوڑ دے جی مشکل چیز ہے تو پھر ایسا شوق ختم ہوتا جاتا ہے انشاءاللہ اس کو کریں گے تو کردان انشاءاللہ یاد کریں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے میں آپ کو سناتا چاہتا ہوں ہمارے استاد صاحب کس سنایا کرتے تھے ایک طالب علم تھا وہ اتنا غبی تھا وہ اتنا غبی تھا کہ اس کو یہ نہیں یاد رہتا تھا آپ لوگوں کا سبق تو نہیں ابھی آگے سبق تو نہیں ہے آگے آمہ کا تو ایک ہمارے ساتھ ساتھ کسناتے تھے کہ ایک تاجرین تھا اتنا غبی تھا کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا تھا کہ میری وہ کدھر ہے سبق کدھر ہے غبی کا مطلب ہوتا ہے ڈل بالکل کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زبان میں ہم ہم دار اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو استاد کچھ نہیں کہتا کہ بھائی اس کو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کہیں گے تو بیچارے کو کچھ بھی آتا ہی نہیں ہے اس کو تو بادشاہ سلامت کو جیسے کچھ کوئی کچھ, کچھ نہیں کہہ سکتا نا تو ایسے ہی تا, اس طالب علم کو استاد کچھ نہیں کہتا اس ہم کہتے ہیں بادشاہ سلامت تو اب کیا ہوا کہ وہ طالب علم اتنا غبی تھا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ جو سبق پڑھا کرتا تھا اس کے لیے ایک نشانی لگایا کرتا تھا کتاب کے اندر کتاب کے اندر نشانی کیا رکھا کرتا تھا کہ اس نے کتاب کے اندر کوئی نشانی رکھ دی کہ جی اس جگہ سے جو ہے نا میں اس جگہ کے اوپر وہ پڑھوں گا سبق میں نے یہاں پہ میرا سبق ختم ہوا ہے جس لائن کے اوپر ہوتا تھا وہاں پر اس لائن کے اوپر وہ جا کر کیا کیا کرتا وہ مکھی رکھ دیا کرتا تھا مریئی مکھی مری ہوئی مکھی اس جگہ کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ بھائی اس جگہ کے اوپر یہ ہے تو میں نے یہاں تک پڑھ لیا دوسرے جو طالب علم تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ مذاق کے لیے خاطر کہ جی اس کو وہ کبھی کیا کرتے تھے کہ اس مکھی کو اٹھا کے کبھی بہت آگے کوئی دس پندرہ صفحے بیس صفحے آگے رکھ دیا کرتے تھے تو اب اگلے دن وہ استاد کے پاس پہنچتا تھا تو وہ کھول کے رکھتا تھا تو جب استاد کے سامنے تو استاد صاحب تھا کہ استاد جی میں نے یہ سبق پڑھنا ہے تو استاد صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ تو تم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے یہ تو تم تو ابھی پیچھے تھے وہ کہتا تھا نہیں جی استاد جی میری نشانی یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے میری نشانی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو میں نے اس جگہ سے ہی پڑھنا ہے اس جگہ سے پڑھنا ہے وہ کیا کرتے تھے جی وہ آگے سے استاد صاحب پڑھاتے تھے کہتے چلو یہ تو ویسے ہی بادشاہ سلامت ہے اس کو کیا پتہ جو مرضی پڑھا دو اس نتیجہ یہ تو بادشاہ سلامت ہے کبھی طالب علم کیا کرتے تھے کہ وہ جو ایک مہینہ پہلے سبق پڑھاتا تھا وہاں پہ جا کے اس کی نشانی رکھ دیتے تھے اب استاذ صاحب کے پاس جائے گا کہتے تھے استاد جی میں نے یہاں سبق پڑھنا تو استاد صاحب کہتے ایک مہینہ پہلے تم یہ سبق پڑھ چکے ہو میری نشانی پہ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ جی لیکن کیا تھا تھا محنتی وہ لگا رہا محنت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ہر وقت بیٹھا کتاب کھول کے رکھتا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن سارا ٹائم کتاب کھول کے سامنے بیٹھا رہتا تھا اور ہر وقت پڑھتا رہتا تھا پڑھتا تھا لیکن تھا بادشاہ سلامت تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ طالب علم پڑھ گیا سب کچھ ہو گیا اور ایک زمانہ آیا کہ وہ طالب علم اولا سے لے کر اولا سے لے کر رابعہ تک کی چوتھے سال تک کی پہلے سال سے لے کر چوتھے سال کی تمام کتابیں اکیلے پڑھایا کرتا تھا ٹھیک ہے اولا سے لے کر رابعہ تک کی تمام کتابیں اکیلے پڑھایا کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو کھول دی نا چیزیں اللہ نے اس کے اوپر کھول دی ساری اس کی محنت کی بدولت کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی ہم نے اتنی محنت کی تھی فلاں ہو گیا تھا نہیں محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے اب ایسے بادشاہ سلامت بھی اگر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی نواز دیتے ہیں جو بند کو انتہائی غبی ہوتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں آتی اگر وہ محنت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس اس کے اوپر وہ ان کو نواز دیتے ہیں تو وہ ہوا کہ ایک وقت آیا اور ساری کتابیں پڑھانا یہ کہنا آسان ہے بڑا مشکل ہے اتنی آسان نہیں ہوتا اولا سے لے کر رابطہ کی ساری کتابیں ایک درجے کی ساری کتابیں نہیں بندہ پڑھا سکتا اتنی وہ ہو جاتے ہیں انسان وہ کرنا تو ساری اس کو وہ کرنا تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں نوازتے ہیں اور ایسوں ایسوں کو بھی نواز دیتے ہیں جو بالکل غبی جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن کس بات کے اوپر کہ وہ بیٹھے سارا ٹائم لگے رہتے ہیں لگے محنت کرتے ہیں انسان اگر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں یہ بالکل پکی بات ہے کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اگر کوئی آپ میں سے بھی کوئی بادشاہ سلامت اگر ہے بھی ہے کوئی کہتا ہے کہ جی میں بالکل بادشاہ سلامت ہوں ٹھیک ہے نا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں بادشاہ سلامت ہوں تو بادشاہ سلامت جو ہمارے ہوتے ہیں نا ہم ان کو سزا بھی نہیں دیتے پھر ویسے سزا کیا ہوتی ہے سزا تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی چلو جی آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ سزا ہوتی ہے کہ تو اور جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم سزا بھی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بادشاہ سلامت ہے اگر ان کا دل کرے گا تو یہ سبق سنائیں گے اگر دل نہیں کرے گا تو سبق نہیں سنائیں گے تو ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں جی بادشاہ سلامت آج آپ کا دل ہے کہ نہیں ہے تو اگر بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی ہاں جی میرا دل ہے تو وہ اگر ایک لائن سنا دیں دو سنا دیں تو بس ٹھیک ہے جی چلیں جی ان کے لیے ایک وہ ہوتا ہے اور باقی طالب علموں کو یہ کہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت پر قیاس نہیں کرنا کہ تم کہو کہ جی ان کو سزا نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ تو بادشاہ سلامت ہے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اس لیے ان کے اوپر قیاس نہیں کرنا اگر آپ میں سے کوئی بادشاہ ہے تو so. اس لیے جو ہے اس پہ وہ گھبرائے نہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی پھر السلام علیکم و اللہ مائک فری ہے